اوزو باللہ السمعی العلیم من الشیطان و عجیم من حمزه و نفخه و نفتی ان المنافقین يخادعون اللہ وهو خادعهم و اذا قاموا الى صلاة قاموا قسالا يراؤون الناس و لا يذکرون اللہ الا قليلا. بین بین لا ولا له سریلا ان المنافقین یقینا منافق لوگ یو خا دہ اللہ سے دھوکا بازی کر رہے ہیں واہ واہ خا دوں کے وہ انہیں دھوکہ دینے والا وحدہ قوم و ادسپالا تھی اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قام و کال تو کاہلی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سست ہو کر یورناز <خخخ> وہ <وو> لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں والا ید کو اللہ اللہ کلیلہ اور اللہ کو یاد نہیں کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ کلیلہ مگر بہت تھوڑا بہت کم یہ منافقین کی صفت اللہ سبحانہ و, و تعلی نے بیان کی ہے کہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دغا بازی دھوکے بازی کرتے ہیں سر بخرا کے آغاز میں اس دھوکے کی وضاحت کافی تفصیل کے ساتھ ہوئی ہے یہ خاج اللہ ولدین آمانو وما اخدار الا اللہ وما یشور کہ وہ اہل ایمان کو اور اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں شرور بھی نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا منافقین کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ کا دھوکہ دہی کرنا دھوکا دینا جیسے اللہ کے شاعن شان ہے اللہ سبحانا ہوا تعلی بھی دھوکے میں رکھتا ہے لوگوں کو دھوکا دیتا ہے اس طرح لوگ دھوکا دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا دھوکا دینا لوگوں کی طرح دھوکا دینے جیسا نہیں لوگوں کا دھوکا دینا اور ہے اور اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ کا دھوکا دینا کما علی کو بھی شانی ہے جیسے اللہ کے شاعن شان جیسے انسان سنتا ہے دیکھتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے اللہ تعالی بھی سمیع ہے بصیر ہے لیکن اللہ تعالی کا سننا اللہ تعالی کا دیکھنا لوگوں کے سننے اور دیکھنے جیسا نہیں لوگ مذاق کرتے ہیں اللہ تعالی بھی مزاق کرتا ہے اللہ زیو ڈیم لیکن اللہ کا مذاق کرنا کمائی یہ کو نشا نہیں اللہ کے شاعن شان ہے جیسے اس کی شان ہے اس کے مطابق لوگوں کے مذاق جیسا اللہ کا مذاق نہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافق لوگ یو اللہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں خا جبکہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوکا دینے والا ہے اللہ انہیں دھوکے میں کیسے رکھتا ہے کمائی علی کو بھی شانی ہی جیسے اللہ کے شیان شان ہے وہ ادا کام ارسوالاتی کاموں کو جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ کاہلی کے ساتھ آتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں کو نماز پڑھنی پڑتی تھی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو ان کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہونا تھا اب مجبور انہیں نماز کے لیے آنا پڑتا سلم نبی داعود میں حدیث ہے کہ لوگ نماز جماعت کے ساتھ آ کے ادا کرتے حتا کہ وہ آدمی جو خود اکیلا چل کر مسجد میں نہیں آ سکتا دو دو بندوں کے سہارے وہ بھی مسجد میں آ کے نماز با نماز ادا کرتا وہ راج ال راج في کی سخت میں آتا نماز ادا کرتا لاحت منافق نماز با جماعت سے وہ بندہ پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق واضح ہو جو واضح منافق ہوتا وہ نماز با جماعت سے پیچھے رہتا بگر سب جماعت کے ساتھ آ کے نماز ادا کیا کرتے اگر کوئی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کو مسلمان شمار نے کیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر رکھا تھا بین نے اب دیگر کفری بندے اور کفر کے درمیان فاصلہ کیا ہے نماز چھوڑنے کا نماز چھوڑتا ہے تو بندہ کفر میں پہنچ جاتا ہے تو اس لیے اپنے آپ کو مسلم ثابت کرنے کے لیے وہ نماز ادا کیا کرتے تھے اگرچہ اندر کھاتے وہ مسلمان نہیں تھے اور منافقوں کی یہ نمازیں الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے تھی اللہ کے لیے نہیں ہوتی تھی اور جن نمازوں میں چھپنے کی کوئی گنجائش ہوتی کہ پتہ نہیں چلتا کون آیا کون نہیں ان میں وہ غیر حاضری بھی کر لیا کرتے تھے جیسے صبح کی نماز ہے اندھیرے والی عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے یہ ان پر سب سے بھاری ہے حالانکہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کا ثواب کتنا ہے تو انہیں گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو بھی آئے لیکن سواب ان کا متمح نظر ہے ہی نہیں اسی طرح اگلی صفت اللہ نے فرمائی ہے اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں یعنی جلدی جلدی نماز پڑھ کے اور بھاگنے کی کرتے ہیں نماز میں اطمینان تسلی سکون سے رقوص سجدہ دعائیں پوری یہ کام نہیں کرتے اور جلدی جلدی ان کو پڑھی ہوتی ہے سیدنا انس رضی سردی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب شیطان دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے یعنی کہ سورج غروب ہونے کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ بھاگتا ہے جلدی جلدی اٹھتا ہے فانا چار ٹھنگے مارتا ہے اور اللہ تعالی کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز تاخیر سے اور تیری تیری کے ساتھ جلدی جلدی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جلدی جلدی کیے جانے والے سیدوں کو کیا کہا ناکارا ٹھونگے مارتا اس طرح کبے ٹھونگے مارتے ہیں ویسے یہ سعیدیں کرتا ہے تیری کے ساتھ سیدے میں گیا اور اٹھایا چار ٹھنگے مار کے سمجھا میں مار مز پارلی یہ منافق کی نماز ہے اس حدیث سے جو پتا چلتا ہے کہ اثر کی نماز کو لے کر کے پڑھنا یہ بھی نفاق کی علامت ہے جان بوجھ کے اثر کی نماز تاخیر سے پڑھنا یہ منافقت کی نشانی ہے نفاق کی علامت ہے اور جلدی جلدی دو سجدے جو اکٹھے کرتے ہیں وہ سجدہ کیا پوری طرح سے اوپر ہوئے نہیں ہے پھر تھپ نیچے یہ بھی منافق ہونے کی دلیل ہے نفاق کی نشانی اور علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکارا اربان چار چھنگے کہا ہے نا اور چار ہفتوں میں شیلے کتنے ہوتے ہیں آٹھ تو چار چھنگے کیوں کہا ہے کہ دو شیلوں کے درمیان ہی نہیں سر اٹھایا پھر نیچے اس کو ایک چھنگا شمار کیا ہے تو چار چھنگے کہا ناکارا اربان دو شہیدوں کو ایک تھنگا کرار دیا مزبزہ بینا بینکا لا الہ الا ولا الہ اولا یہ متردد ہیں اس کے درمیان یعنی کفر اور ایمان کے درمیان لا الہ ولا الہ اولا نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف و من اللہ فالن تجیز اللہ سبیلا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ ہرگز نہ پائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافر کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو بکروں کے درمیان ہو کشاتی بینغنا نہیں ماری ماری پھٹتی ہے کبھی اس ریور کی طرف اور کبھی اس ریور کی طرف اور اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس ریور کے پیچھے لگے بکری بکروں کا ریوڑ ہے اور وہ ایک بکری دونوں کے درمیان میں تیر و الاحاد ہی برا تنور الاحاد ہی برا کبھی ادھر کبھی ادھر یہ حالت ہے منافع کی یعنی جو آدمی سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے گمراہی میں پڑ جائے منافق اہل اسلام کی باتیں سنتے تھے سمجھتے تھے ادھر سے کفار کی باتیں تو سب کو جانتے ہوئے جاننے کے باوجود وہ نخاب کو اختیار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ فنم تاجد اللہ سبیلا اسے راہ راست پر لانے والا پھر کوئی نہیں ہوتا جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر گمراہی اور باخل پرستی میں اس کو پختہ سے پختہ تر کرتے جاتے ہیں یہ سزا ہوتی ہے اس مدعے کی منافقین کی یہ دو قسمیں تھیں ایک جانتے بوجھتے ہوئے نفا اختیار کرنے والے اور دوسرے وہ جو دل سے نہ کافروں کے ساتھ نہ مسلمانوں کے ساتھ مزمزب متردد نہ ادھر نہ ادھر یہ دو قسمیں تھ منافع کی جو لوگ دل سے پکے کافر تھے اور ظاہر اسلام کیا ہوا تھا اللہ تعالی علیہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ کہتے تھے آمین و بلا دی انزیلا اللہ دینا آمان وجہ نہاری وقف آخیرہ لمیر جین جو چیز دین اسلام قرآن اہل اسلام پر نادل ہوا ہے دن کے اجالے میں اس پر ایمان لے آؤ صبح کے وقت اور شام کو انکار کر تاکہ یہ بھی واپس لوٹا ہے یعنی یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اندر کھاتے پکے کافر تھے اور یہ کفر پر ہی مرے دوسرے وہ جو لوگ تھے جو مجب اور متردد قسم کے جن کو شک تھا پتہ نہیں مسلمان سچے ہیں یا یہ سچے ہیں آہستہ آہستہ ان کا یقین بنتا گیا اور یہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گا۔ اہل مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ اسی انتظار میں تھے کہ دیکھو کیا بنتا ہے انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے انتظار کرتے رہے ہتھی کہ جب مکہ فتح ہو گیا کیونکہ یہ پہلے ہی منتظر تھے اس بات کے کہ معاملہ جب ہمارے سامنے واضح ہوگا تو ہم اس گروہ کے ساتھ مل جائیں تو فتح مکہ کے موقع پر یہ سارے کے سارے پھر فوج در فوج وہ مسلمان ہو گئے پدینے کے ارد گرد کے مکہ کے قرب و جوار کے جو قبائل تھے یہ دور بیٹھے زیادہ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ بنتا کیا ہے یعنی کفر پر ہونے کے باوجود یہ لوگ کفر پر مطمئن نہیں تھے اور چونکہ اہل اسلام کی مخالفت بھی بہت زیادہ تھی تو ان کے بارے میں بھی ان کا جو ذہن تھا وہ ساتھ نہیں تھا لیکن جب معاملہ صاف ہوا اس کے بعد پھر یہ سارے کے سارے لوگ مسفار ہو گئے <سؤال> یادین لا اللہ تخد القافرینہ اولیا امدورین اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ اتوری دونا کیا تم چاہتے ہو ان انتظار سلطانہ کہ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت واضح دلیل بنا لو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو منع کیا ہے کافروں سے دوستی لگانے سے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگائیں اب دوستی کے لیے دو بنیادی طور پر الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک ولا اور ایک تبلی تبلی ہوتا ہے کہ ہر حال میں کافروں کے ساتھ یاری نبھانا اور ولا میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے مطلب اور مقصد کی حد تک کافر کے ساتھ یاری لگا لینا جو تولی ہے نا یہ بڑا جرم ہے میں یہ ہوں من کم من جو ان کے ساتھ تولی دلی دوستی دلی, دلی, دلی, دلی, دلی, دلی یارانہ گانڈ لے گا لگا لے گا وہ انہیں میں سے ہو جائے گا اور یہ کفر پر ممتاز ہوتی ہے تولی اور جو ولا ہے وہ بھی جرم ہے لیکن کفر والا جرم نہیں اسی لیے لا تقیدو بتانا کم مندونی اللہ نے منع کیا دلی دوست اپنے سوا کسی کو نہ بنا لاتید ال اولیاء من دور المؤمنین اے ایمان والو تم مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ اتوری دونا علیکم سلطانا مبینا کیا تم اس حکم کی خلاف وردی کر کے عذاب اراحی کے لیے ایسی کھلی اور واضح دریل اپنے خلاف قائم کرنا چاہتے ہو کہ اس کے بعد عذاب کے مستحق ہونے میں کسی قسم کا کوئی شاقی باقی نہ رہے جب کافروں کے ساتھ تمہاری یاری دوستی ہوگی تو پھر تو عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے اندل منافقین یقین جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے درکن اسفت سب سے نیچے والا جہنم کا پیندا آخری حصہ والا نصیرا اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے جس طرح جنت کے طرح جات ہے ہر درجے سے اوپر ایک درجہ اس سے اوپر ایک درجہ سب سے اونچا درجہ فردوس ہے سفر رحمان فردوس کی جو چھت ہے جنت الفردوس کی وہ رحمان کا چھت ہے رحمان کا عرش یہ اس کی چھت ہے فردوس جنت کے دراجات ہیں اس میں سے سو درجے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے تیار ہوئی سو صرف مجاہدین کے باقیوں کے لیے بھی بے شمار ہیں یعنی کئی ایک درجے ہیں جنت کے ایسے ہی جہنم کے بھی کئی درجے ہیں. جنت میں سب سے اونچا درجہ سب سے آلہ ہے اور جہنم میں سب سے نچلا درجہ سب سے خطرناک ہے تو منافقوں کو ہی در کی اص جہنم کے سب سے نچلے ترتے میں ہوں گے کیونکہ جو نفاست ہے یہ شریح کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو کافر ہے واضح وہ تو واضح کافر ہے اس کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں اور جو منافق ہے اسلام کا لبادہ اوڑ کر مسلمانوں کو نقصان کنچانے والا یہ آستین کا سانپ زیادہ خطرناک ہے اسلح و احتسم بلاہ و اخلا سعودین مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور وہ اپنی اسلح کر لی و احتسم اور اللہ کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا وہ اخلا سعودین الحمد للہ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا فؤلاء کا مؤمنین تو یہی لوگ مؤمنوں کے ساتھ ہیں وصوفا یؤتی اللہ المؤمنین اجر عظیم اور ان قریب اللہ تعالی مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ پچھلی آیات میں منافقین کی مذمت کی باتیں اللہ تعالی نے کہی ہیں اور ان کی نجات کے لیے اب بطور استثناء چار باتیں اللہ تعالی نے کہی ہیں تابوا واسلحو وقت سمو بلّہ و اخلاص دینا یہ چار کام کریں تو یہ اللہ کی پکڑ عذاب اور سزا سے بچ جائے گی توبہ کرنے اپنی اصلاح کرنے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں مطلب اللہ کے اقدامات کو وقت سمو بلا و اخلاصو اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لے نفاق ختم کر دیں دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جائیں تو جب یہ چاروں کام ہوں گے تو پھر یہ اللہ تعالی کی گرفت اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے ما یف اللہ اداب اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ان شکر تم و آمن اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ وقان اللہ شاقرن علیما اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی نہایت قدردان اور خوب جاننے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے منافقین کے لیے عذاب کا ذکر کیا کہ فدرک فد در من النار علی بڑا سخت قسم کا ان کو عذاب ہوگا نچلے گڑے میں ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے تر کے نچلے درجے میں تو اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اللہ کا شکر کرو اللہ کے احکامات کو بجا لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ کو عذاب دینے کی نہ کوئی حاجت اور ضرورت ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کا ذوق ہے عذاب دینے کا بلکہ یہ تو لوگوں کو نافرمانی فرمانی سے بچانے کے لیے عذاب کی وعیدیں ہیں اور اگر نہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے عذاب دینے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے بھائی فارغ اللہ بھی ان شکر تم آمن اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا تو تم مومن بن جاؤ اب آپ سے بچ جاؤ گے بکان اللہ شاکرن علیما اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا اور نہایت قدردان ہے ماشر، ماشر، ماشر، شبحان، شبحان